باب نمبر ترسٹھ بدایات و نہایات ارباب تصوف صوفیہ کے ابتدائی اور انتہائی مراحل اور ان کا صحیح حل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے برسر منبر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتیں سنا ہے انما الاعمال بالنیات و انما لکل امر ما نبا فمن كانت محرته الى اللہ ورسولی فہجرته الى الله ورسولی ومن كان الى دنیا يصیبها او الى امرأة ينکہا فہجرته الى ما حاجر الی یعنی حقیقت میں تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے جو شخص جیسی نیت کرتا ہے ویسا ہی اس کو پھل یعنی اجر ملتا ہے اگر اس کی ہجرت کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی اور اگر کسی ہجرت کی نیت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد اور مطلب کے لیے ہوگی جس ارادے سے اس نے ہجرت کی ہے عمل کا آغاز نیت سے ہے نیت ہی سے عمل کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے اس لیے مرید کے لیے ابتدائے عمر یعنی ابتدائے سلوک میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جب وہ طریقے صوفیہ میں داخل ہو تو وہ ان کے جیسا لباس پہنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان کی صحبت میں بیٹھے اور جب ان کے طریقے یعنی راہ سلوک میں داخل ہوگا تو یہ اس کے حال اور وقت کی حجرت ہوگی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے المہاجر حجر میں یعنی مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو ترک کر دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے قرآن کریم میں ارشاد کیا گیا ہے رسول پارہ نمبر پانچ سرسا جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا مرید کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے لیے صوفیائے کرام کے راستے پر قدم اٹھائے اگر وہ زندگی میں حضرات صوفیہ کی آخری منزل تک پہنچ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ان حضرات کے ساتھ رہ کر اپنی منزل پالی اور اگر حصول مقصود سے پہلے موت آ گئی تو اس کا ثواب اللہ تعالی کے ذمے ہے بہرحال جس کا آغاز مستحکم ہے اس کا انجام بھی عتم اور مستحکم ہے ابتدائی خرابی برائیوں کی بنیاد ہے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ علائق اور مشکلات ابتدا کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں پس مرید کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ روحانیت کے راستے پر چلنے کا آغاز کرے تو نیت کو پختہ کر لے نیت کی یہ پختگی نفسانی خواہشات سے پاک کر دیتی ہے اور نفس کے ایسے حضوص کو جو فنا ہو جانے والے ہیں ترک کرنے سے اس کا یہ خور روز اللہ تعالی کے لیے ہو جاتا ہے شیخ سالم رحمتہ اللہ علیہ بن عبداللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو تحریر کیا اے عمر یہ یاد رہے کہ اللہ تعالی کی مدد بندے کی نیت کے مطابق ہوتی ہے اگر بندے کی نیت کامل ہے تو اللہ تعالی کی مدد بھی کامل ہوتی ہے اور اگر نیت میں قصور و کوتاہی ہے یعنی نا تمام اور ناقص ہے تو اس کی مدد بھی اسی قدر نامکمل ہوگی ایک بزرگ نے اپنے بھائی کو ایک دفعہ تحریر کیا اگر تم اعمال میں اپنی نیت خالص رکھو گے یعنی خلوص کے ساتھ اعمال ہوں گے تو تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا اور اگر کوئی بذات خود نیک نیتی پر عمل پیرا نہ ہو سکے تو اس کو چاہیے کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جو اس کو حسن نیت سکھا دے شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ اپنے مرید کو سب سے پہلا حکم جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حرکات مضمومہ سے بیزاری کا اعلان کرے اور حرکات محمودہ کو اپنائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے کاموں یعنی عبادت کے لیے خود کو وقف کر دے اس کے بعد ہدایت کے راستے پر گامزن ہو کر ثابت قدمی دکھائے پھر الگ ترتیب بیان قرب مناجات مسافات سوالات کے منازل طے کرے ان کے طے کرنے میں تسلیم و رضا اس کا مقصد رہے اور تفویض و توکل اس کا حال بنا رہے ان مقامات کی برکت سے اللہ تعالی اس کو اپنی معرفت سے نوازے گا اور اللہ تعالی کے حضور میں اس کا مقام ان لوگوں کے مقام کی مانند ہوگا جو اپنی قوت اور قدرت سے دستبردار ہو گئے ہیں یہ مقام حامل عرش کا ہے اس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے شیخ سہل تستری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کلام میں سلوک کی ابتدا اور انتہا دونوں کو نہایت اختصار کے ساتھ جمع کر دیا ہے رجلے طریقت جب مرید صادق جب مرید جب مرید صدق و اخلاص کو اپنا لیتا ہے تو اس وقت وہ رجلے طریقت اور روحانیت یعنی روحانیت کا مرد بن جاتا ہے اس کے صدق و اخلاص کی حقیقت اس طرح ظاہر ہو سکتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا وہ امر شرع کی اتباع کرتا ہے یا نہیں اور مخلوق سے اس نے قطع تعلق کیا ہے یا نہیں اس لیے کہ ابتدائے حال میں مبتدی مریدوں پر جو آفات و مشکلات نازل ہوتی ہیں ان سب کی جڑ یہی ہے کہ اس کی نگاہیں مخلوق کی طرف لگی ہیں یعنی ان سے قطع تعلق نہیں کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے لا يقمل ایمان المراء حتی يقون الناس اندہو کل اعرثم یرجے الى نفسه فیواہ اسخر صاغر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک عوام بکری کے مینگنیوں کی طرح یعنی بے حقیقت نہ ہو جائیں اس کے بعد جب وہ اپنے نفس کو دیکھے تو اس کو کم ترین سے بھی کمتر دیکھے اس ارشاد گرامی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ مخلوق سے انسان کو قطع تعلق کرنا چاہیے اور ان کی عادات کی پابندی کو ترک کر دیا جائے شیخ احمد بن خزرویہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہر حال میں اس کے ساتھ رہے اس کو چاہیے کہ صدق کو اپنا لے کہ اللہ تعالی صادقین کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد کا صدق کنیکی کا راستہ دکھاتا ہے بس مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال و جہ کو ترک کر دے اور مخلوق سے اس وقت تک قطع تعلق رکھے جب تک اس کی بنیاد یعنی طریقت مستحکم و مضبوط ہو جائے اور وہ خواہشات کے دقائق اور نفس کی پوشیدہ خواہشوں سے آگاہی حاصل نہ کر لے معرفت نفس مرید کے لیے سب سے زیادہ مفید معرفت نفس یعنی خود شناسی ہے جس کو دنیا کی فضول باتوں اور حاجتوں کی طرف رغبت ہے یہ یعنی نفسانی خواہشات کا کچھ حصہ باقی ہے وہ معرفت نفس کا واجبی حق ادا نہیں کر سکتا شیخ زید بن اسلم فرماتے ہیں دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے تم کمال حاصل کر سکتے ہو وہ یہ ہیں کہ تم نہ صبح کو معصیت کا خیال کرو اور نہ شام کو تم گناہ سے متہم ہو یعنی صبح و شام تم سے معصیت سرزد نہ ہو جب مرید کا زہد و تقوی مستحکم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس سے اچھی طرح واقف ہو جاتا ہے اور جو پردے خود شناسی پر پڑے تھے ان سے نکل آتا ہے وہ اور وہ اس کی حرکات سے اس کی پوشیدہ خواہشوں مکاریوں اور فریب کاریوں سے بخوبی آگاہ ہو جاتا ہے بہر نو جو سط کو اختیار کر لیتا ہے وہ اس کے لیے اروۃ الوطفا یعنی ایک مضبوط سہارا بن جاتا ہے شیخ بھنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی زمین پر ایک تلوار ہے جو جس چیز پر پڑتی ہے اس کو کاٹ دیتی ہے اور وہ تلوار ست کی تلوار ہے ست کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا اس کو ایک ملکہ نے ورگلایا اپنی خواہش نفس سے پوری کرنی چاہیے عابد نے کہا کہ ایک خالی مقام پر میرے لیے پانی رکھوا دو تاکہ میں غسل کر لوں چنانچہ اس ترکیب سے وہ اونچی ایک اونچی جگہ پر چڑھا اور وہاں سے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اسی دم اللہ تعالی نے فرشتہ بات کو حکم دیا کہ میرے بندے کو فضا میں تھام لے فرشتے نے حکم الہی کے بموجب اس کو فضا میں روک لیا زمین پر لا کر رکھ دیا اس موقع پر ابلیس سے کہا گیا کہ تم نے اس بندے کو کیوں نہیں بہت شیطان نے جواب دیا میرا اس شخص پر قابو نہیں چلتا جو اپنی خواہشوں کے خلاف چلتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے مرید کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کے لیے نیت کرے کہ میں یہ کام خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہاں تک کہ اپنے کھانے پینے اور پہننے تک میں اس کا التظام رکھے پہنے تو اللہ کے لیے کھائے تو اللہ کے لیے پیئے تو اللہ کے لیے پیے سوئے تو اللہ کے لیے سوئے یعنی اس کا کھانا پینا پہننا اور سونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو چونکہ مذکورہ تمام افعال نفس کی راحت کے لیے ہیں لہٰذا اگر ان کاموں میں اللہ کے لیے نیت رکھے تو اس صورت میں نفس معصیت سے محفوظ رہتا ہے بلکہ مخلصانہ کاموں اور اللہ کے کاموں میں وہ تعاون کرتا ہے اگر نفس کو ریایت اور ڈھیل دے دی جائے اور نت غیر صالحہ اور لغیر اللہ وہ کام کیا جائے تو وہ کام اس پر وبال بن جاتا ہے جیسا کہ خبر میں وارد ہے کہ من تقیب لہ تعلّ جاء اے ی یوم القیامت و ریح من المسکی کی الز پر وم یوقیب بغیر اللّہ از جاء جَ یوم القیامت و من الحیفة جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے خوشبو لگائی تو قیامت کے دن اس کی خوشبو مشک اسفر سے زیادہ اچھی ہوگی اور جس نے غیر اللہ کے لیے خوشبو لگائی یعنی اللہ کے سوا دوسرے کے لیے خوشبو لگائی تو قیامت کے دن اس کی بدبو مردار سے بھی زیادہ ہوگی یہ روایت منقول ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی کو مشق سے معطر کر دو کیونکہ ثابت رضی اللہ عنہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے اور میرے ہاتھوں کو چومتا ہے مقربی نے بارگاہ لاہی نماز کے لیے اچھا اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے تھے اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ اس طرح وہ اللہ کا قرب حاصل کریں احوال و اعمال کا جائزہ بس مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے احوال اعمال اور اقوال کا جائزہ لے اور یہ خیال رکھے کہ اس کا نفس اللہ تعالی سے الگ رہ کر کوئی حرکت نہ کرے یا کوئی کلمہ نہ کہے ہم نے اپنے شیخ محترم کے ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ ہر لقمے پر نیت کیا کرتے تھے اپنی زبان سے یہ بھی جملہ ادا کرتے تھے اقل حکمت لہ تعلیٰ یعنی میں یہ لکمہ اللہ تعالی کے لیے کھا رہا ہوں یہ خیال رہے کہ جب تک نیت دل میں موجود نہیں ہوتی اس وقت تک قول سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا یعنی نیت دل سے ہے دلی نیت کے بغیر قول, قول نیت بیکار ہے اس لیے کہ عمل قلب کی نیت کا نام ہے زبان تو صرف اس کی ترجمان ہے بس جب تک اللہ کے لیے عظیمت قلب نہ ہو نیت نہیں ہو سکتی ایک عجیب ماجرہ ایک بزرگ نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ کنگھا لاؤ یہ بزرگ اپنے بالوں کو صاف کرنا یعنی سلجھانا چاہتے تھے ان کی بیوی نے کہا کیا کنگھے کے ساتھ آئینہ بھی لاؤں یہ بزرگ خاموش رہے پھر انہوں نے بیوی سے کہا لے آؤ ایک دوسرے صاحب نے سن کر ان بزرگ سے کہا کہ پہلے تو تم نے آئینہ کے بارے میں توقف کیا اور پھر اس کو منگا لیا ایسا کیوں کیا ان بزرگ نے فرمایا میں نے نیت کر کے بیوی سے کنگھا لانے کے لیے کہا تھا اور بیوی نے اس میں آئینہ بھی شامل کر دیا اور میں نے آئینے کے لیے نیت نہیں کی تھی اس لیے میں نے توقف کیا اس وقفے میں اللہ تعالی نے آئینے کے لیے نیت کرا دی تب میں نے ہاں کہا ہر وہ مبتدی سالک جس نے اپنے ابتدائے حال میں دوستوں اور یگانوں کو چھوڑ کر اپنی بنیاد مضبوط استوار نہیں کر لی اور وحدت کا عادی نہیں بنایا اس نے اپنی ابتدا اچھی نہیں کی اس کے آغاز کار میں خامی رہ گئی اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ دوستوں کی کثرت قلت سط کی دلیل ہے یعنی جس کے دوست زیادہ ہیں اس میں ست کم ہے مبتدی کے لیے خاموش رہنا بھی بہت مفید ہے تاکہ دوسروں کی باتیں اس کے سننے میں نہ آئیں کیونکہ مختلف اقوال سن کر باطن کے متاثر اور متغیر ہونے کا قوی امکان ہے زہد و تقوی کمال انسانی ہے جو شخص زہد و تقوی اور حقائق تقوا کے تمسک و حصول کو کمال نہیں سمجھتا اسے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اور جب معرفت حاصل نہیں ہوئی تو اس پر بھلائی کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا مبتدیوں کے قلوب موم کی طرح ہیں جو ہر نقش کو قبول کر لیتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ مبتدی کا لوگوں کو دیکھنا بھی اس لیے مضر ہوتا ہے اس لیے فضول دیکھنا بے مق مخ... سچ چلنا پھرنا تو اور بھی مضرت رساں ہے اس کو یہاں تک احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے اس کی نگاہ صرف اسی راستے ہی پر رہے دائیں بائیں نہ دیکھے اس کے بعد اس کو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہوں اور ان کے احساسات واقفیت سے بھی بچتا رہے یعنی لوگوں کو اس کے اس کردار کا علم نہ ہو اگر ان کو علم ہو گیا تو یہ اس فیل سے بھی زیادہ مزرت رساں ہے بے کار چلنے پھرنے کو بھی بے مقصد نہ سمجھے اس لیے کہ قول نظر سماعت کے عمل اگر ضرورت کی وجہ سے بڑھ جائیں تو وہ فضول و ابس خیال کیے جاتے ہیں اور اس سے روحانی اصول ضائع ہو جاتے ہیں شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگ اصول کو کھو کر وصول سے محروم ہو جاتے ہیں جو شخص قول و فعل میں حد ضرورت کا خیال نہیں رکھتا وہ کھانے پینے اور سونے میں بھی ضرور ضرورت کی حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور جب کوئی ضرورت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایسے صاحب احتیاج کے اعزائے میں قلبی متزلزل ہو کر یکے بعد دیگرے ضائع ہو جاتے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے بل لم استرار یعنی جو اللہ تعالی کی بندگی مرضی اور اختیار سے نہیں کرتا یعنی وہ اکراہ کرتا ہے تو وہ مجبور ہو کر خلق خدا کی بندگی کرتا ہے اس طرح اس بندے پر رخصت اور آسانی کے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوسرے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے دنیا سے پرہیز سالک مبتدی کو اس بات سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ وہ کسی دنیا دار سے تعلق رکھے دنیا داروں سے تعلق رکھنا ان کے حق میں سم میں قاتل ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے الدنیا مبغودت اللہ فمن تمسک بحبل منہ قادتھو النار دنیا اللہ تعالی کی ناپسندیدہ ہے جو اس کی ایک رسی کو بھی پکڑ لے تو وہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے وہ رسیاں کون سی ہیں یہی رشتہ دار طالب دنیا اور اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں لہٰذا جو ان میں سے کسی سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ خواہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے بعض فقرا کی ہم نشینی کی ممانعت سالک مبتدی کو ان فقرہ کی ہم نشینی سے بھی احتراز کرنا چاہیے جو ان کو شب بے اور ان کے روزوں کے لیے تاکید نہ کریں ایسے درویشوں کی صحت سے ان میں ایسے بد اثرات نفوذ کر جاتے ہیں جو دنیا داروں کی صحبت سے بھی نفوذ نہیں کرتے ایسے درویش اور فقرہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اعمال میں مشغولیت عابدوں کا مشغلہ ہے اور ارباب حال اس سے بالا تر ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ درویش کو فرائض ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا کافی ہے مبتدی مرید کو چاہیے کہ ایسے کلام پر بالکل توجہ ہی نہ دینا چاہیے یعنی ایسا کلام سننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہم ایسی باتوں کا تجربہ رکھتے ہیں اور متعد بار ہم نے اس کو آزمایا بھی ہے اور ایسے فقراء اور صالحین کی صحبت میں بیٹھے بھی ہیں اور ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور نوافل وغیرہ کو چھوڑ کر صرف فرائض کی ادائیگی کی پابند کے پابند ہوتے ہیں ان کے کاموں میں کوتاہی واقع ہوتی ہے حالانکہ ان کے احوال خاصے درست ہوتے ہیں مبتدی کا لائحہ عمل پس طالب کو چاہیے کہ وہ تمام فرائض اور نوافل کی پابندی کرے تاکہ ابتدائی میں اس کے قدم مضبوطی سے اس راہ پر قائم ہو جائیں بلکہ اس کو یوم جمعہ کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اور اس دن کو اللہ کے لیے مخصوص کر دے اور ذاتی کاموں کو پس پشت میں ڈال دے جمعہ کا غسل کر کے سورج نکلنے سے پہلے ہی جامع مسجد میں پہنچ جائے مگر بہتر یہ ہے کہ جمعہ کا غسل نماز کے وقت سے قریب کرے تو یہ زیادہ اچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو حریرا جمعہ کے لیے غسل کرو خواہ تم کو رات کے کھانے کے ایوز پانی خریدنا پڑے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ تعالی نے جمعہ کے لیے غسل کرنے کا حکم نہ دیا ہو کیونکہ جمعہ کا غسل دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مسجد میں قبل نماز جمعہ پہنچ کر نماز تجر زاری دعا تلاوت اور نو بنا اسکار میں لگاتار مصروف رہے آ کے جے کی نماز کا وقت آ جائے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جامع مسجد میں ہی متقف رہے یہاں تک کہ نماز اثر وہاں ادا کرے اور دن کا جو حصہ باقی رہے اس کو تصبیح اور استغفار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں صرف کرے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا ہفتہ مبارکی کے ساتھ گزرے گا اور آئندہ جمعے کو بھی اس ذکر و اسکار کے فیضان کا مشاہدہ کرے گا جمعہ کا اہتمام صالحین میں سے ایک صاحب اپنے روحانی احوال اقوال و افعال کو پورے ہفتے صرف جمعہ کے لیے ترتیب دیتے رہتے تھے کہ جمعہ تمام صالحین کے لیے یوم المزید یعنی اضافہ اور ترقی کا دن ہے اور جمعہ کے روز جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس, قس، اس قسم ترقی و کشادگی مال و مرتبہ وہ ایک معیار بن جاتا ہے جس سے بندہ حق اپنے گزشتہ ہفتے کے کاموں کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ اگر وہ ہفتہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے اور کسی قسم کی کوتاہی اور آد او ذکر میں واقع نہ ہو تو پھر اس کے لیے جمعہ کا دن مزید انوار و برکات کا دن بن جاتا ہے اور اگر اس ہفتہ سابقہ کو کھو دیا ہے اور ضائع کر دیا ہے تو جمعہ کے دن طبیعت پر مایوسی اور ظلمت چھائی رہتی ہے اور ان شراہ قلب میں کمی آ جاتی ہے لباس کا طریقہ اس بات سے قطعی گریز کیا جائے کہ لباس محض دکھاوے کے لیے پہنا جائے لباس نہ تو بہت اونچا ہونا چاہیے جیسا کہ زاہدان خوش کا لباس ہوتا ہے یعنی سخت گیر سخت تباہ زاہد لباس میں جس قسم کی احتیاط کرتے ہیں ایسی احتیاط صوفیہ کو نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہی زاہد سمجھنے لگیں علاوہ ازیں اونچا لباس پہننے میں خواہش شاط نفسانی کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح موٹے اور کھردرے کپڑے کے لباس سے ریا ظاہر ہوتا ہے بس جو لباس بھی زیبتن کیا جائے وہ محض اللہ کے لیے ہو نہ اظہار زہد کے لیے نہ ریا اور دکھاوے کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دن الٹی قمیص پہن لی اور انہیں اس کا کوئی پتا نہیں چلا یہاں تک کہ دن نکل آیا کسی شخص نے انہیں اس بات پر ٹوکا پہلے تو انہوں نے خیال کیا کہ اس کو اتار کر رخ بدل کر پہن لیں یعنی سیدھی کر کے پہن لیں لیکن پھر وہ رک گئے اور کہا کہ میں نے یہ قمیص اللہ کی نیت سے پہنی تھی لہذا اس میں اس کو لوگوں کے خیال سے نہیں پلٹوں گا بس طالب حق کو ایسی باتوں کا بھی لحاظ او پاس رکھنا چاہیے تلاوت قرآن مبتدی سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے اور قرآن پاک کو حفظ بھی کرے حفظ قرآن کا آغاز منزل سے کرے اور اس منزل کو پورا حفظ کرے جہاں تک ممکن ہو اس میں سے حفظ کرے یعنی کم و بیش ایک منزل سے حفظ قرآن کا آغاز کر دے اور اس شخص کے قول پر توجہ نہ کرے جو یہ کہتا ہے کہ ذکر واحد کا پابندی یا دوامی طور پر ورد کرنا قرآن پاک کی تلاوت سے افضل ہے بندہ حق یعنی مبتدی سالک تلاوت قرآن ہی سے خواہ و نماز میں ہو یا خارج نماز میں ہو اللہ تعالی کی توفیق سے وہ سب کچھ پا سکتا ہے جس کا وہ متمنی ہے بعض مشائق کا یہ دستور ہے کہ انہوں نے مریدوں کے لیے صرف ایک ذکر پسند کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرید میں یکسوئی جمعیت خاطر پیدا ہو جائے تاہم اگر کوئی مبتدی سالک خلوت نشین ہو کر تلاوت قرآن کریم پابندی سے کرے اور نماز ادا کرے تو یہ اس کے لئے ایک ذکر کی پابندی سے بہتر ہے اگر کسی وقت وہ تلاوت سے تھک جائے تو تلاوت کے بجائے ذکر کو اختیار کر سکتا ہے اس لیے کہ ذکر تلاوت کے مقابلے میں نفس کے لیے زیادہ آسان اور سبک پار ہے اس سلسلے میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے قلب کی اہمیت ہے اس لیے ہر عمل میں خواہ خواب و تلاوت ہو یا نماز ہو یا ذکر ہو زبان اور قلب میں ہم آہنگی اور تبابق ہونا چاہیے اگر دل و زبان کی یہ ہم آہنگی موجود نہیں ہے تو عمل ناقابل اعتبار اور ناقص ہے مبتدی سالک کو چاہیے کہ وہ وسوسوں اور حدیث نفس کو حقیر نہ سمجھے ان کو حقیر سمجھنا بہت ہی مضر اور ایک خطرناک بیماری ہے اس کو چاہیے کہ حدیث نفس کے بجائے قرآن کریم کے معانی اس کے دل میں سرایت کر جائیں یعنی جس طرح زبان جب تلاوت میں مشغول ہوتی ہے تو کوئی دوسری بات اس میں ادا نہیں ہو سکتی اسی طرح جب قرآن کریم کے معنی قلب میں سما جائیں گے تو پھر حدیث نفس کے معنی کی گنجائش نہیں ہو سکے گی غیر عرب مبتدی اگر مبتدی سالق غیر عرب ہے اور مانی، قرآن کریم سے آگاہ نہیں ہے تو اس کو باطنی مراقبہ اختیار کرنا چاہیے اس کا باطن حدیث نفس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس خیال میں مستغرق رہے کہ اللہ تعالی اس کی طرف دیکھ رہا ہے اگر اس چیز پر مبتدی مزادات کرے اور دوامی طور پر اختیار کرے تو اس تصور کی بدولت ارباب مشاہدہ میں سے ہو جائے گا دوامی نیاز موجب خیر و برکت ہے حضرت مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیقین کے دل جب قرآن مجید سنتے ہیں تو ان میں آخرت کے لیے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اگر مرید اس اصول کو اپنائے اور اس پر قائم رہے اللہ تعالی کا نیازمند بن کر ہمیشہ اس سے مدد کا طالب رہے اس میں سبات قدم پیدا ہو جائے گا شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ حق اللہ تعالی سے جس قدر التجا اور افتقات کا اظہار کرتا ہے اسی قدر وہ آزمائشوں اور بلاؤں سے واقف اور آگاہ ہوتا ہے اور جس قدر اس کو آزمائشوں اور بلاؤں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے اسی قدر اس کی نیاز میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے دوامی نیاز خیر و برکت کی بنیاد ہے اور طریقت کے ہر دقیق علم کی کلید ہے یہ افتقار و نیازمندی ہر سانس کے ساتھ رہنا چاہیے کسی حرکت میں بھی اس کو الگ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی کلمہ بغیر نیاز الہی کے زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے وہ حرکات اور کلمات جن میں یہ افتقار اللہ موجود نہیں ہے ان میں خیر کی قطن امید نہیں رکھنا چاہیے یہ بات ہم تحقیق کر چکے ہیں اور آزما چکے ہیں شیخ سہل بن عبداللہ تستریف فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی سانس بھی بغیر ذکر کے باہر نکلا اس نے اپنے حال کو ضائع کر دیا اس کی اس تباہ حالی کی معمولی سی نشانی یہ ہے کہ وہ بامقصد کو کر کے فضول و لایانی باتوں میں مشغول رہے جناب حسان بن سنان رحمتہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک روز وہ کہنے لگے یہ گھر کس کا ہے پھر کچھ دیر بعد جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے کہ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں کہ یہ بات جو میری زبان سے نکلی فضول گوئی نہیں ہے اور اس کا باعث غلبہ نفس اور کوتاہی ادب ہے اس کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ اس فضول گوئی کے کفارے میں ایک سال تک روزے رکھیں گے حقیقت میں بزرگان کرام اسی سطح کے ذریعے ان مقامات تک جہاں پہنچے جہاں پہنچنا تھا اور اپنے عزائم کی قوت سے مردانہ عزائم سے جہاں متمکن ہونا تھا وہاں متمکن ہو گئے شیخ جنید بغدادی کا ارشاد ہے جو ابو عمر الغاطی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک صادق اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہزار سال تک متوجہ رہے اور پھر ایک لہجہ کے لیے سے غافل ہو جائے تو اس کا نقصان ایک ہزار سال کے فائدے سے زیادہ ہوگا اور اس نے جو اس نے اللہ تعالی سے حاصل کیا ہے یہ جملہ ایسا ہے جو مبتدی سالک کے ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے منتحی سالک اس نقطے کے حقائق سے واقف اور آگاہ ہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہے اس لیے اگر مبتدی صادق ہے تو منتحی صدیق ہے صادق اور صدیق کا فرق شیخ ابو سعید القرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہے جس کا ظاہر درست ہو اس کا باطن کبھی کبھار خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہو جاتا ہو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بعض طاعتوں اور بندگیوں میں حلاوت محسوس کرے اب بعض اوراد و اسکار اور بندگیوں میں اس حلاوت کو محسوس نہ کرے علاوہ ازیں جب وہ ذکر میں مشغول ہو تو اس کی روح منور ہو جائے اور جب خواہشات نفسانی کی طرف میلان ہو تو ان اسکار کا خیال مٹ جائے یعنی دل سے خیال جاتا رہے صدیق وہ ہے جس کا ظاہر باطن دونوں درست ہیں اور وہ احوال احوال تلوین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کو کھانا پینا اور سونا اسکار الہی سے نہ روک سکیں یہ چیزیں ذکر الہی میں مانے نہ ہوں صدیق اپنا نفس اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے صدیقت نبوت کے درجے سے قریب ترین ہے اقربل حوالہ الا نبوۃ صدیقیہ جیسا کہ شیخ ابو ابوزد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اقرا نہایات صدیقین اول درج المبیا صدیقین کا مرتبہ کمال یا منتہائے کمال پیغمبروں کا اولین درجہ ہے یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو ارباب نہایات ہیں یعنی وہ سالکان طریقت جو منتہائے کمال کو پہنچ چکے ہیں ان کا ظاہر و باطن دونوں درست ہوتے ہیں اور ان کی ارواح نفس کی تاریکیوں سے آزاد ہو کر بسات قرب پہ پہنچ جاتی ہیں ان کے نفوس متی و منقاد اور صالح بن جاتے ہیں ان کے قلوب ان کو طلب کرتے ہیں وہ دل کی آواز پر لبیک لب کہتے ہیں یعنی جواب دیتے ہیں ان کی ارواہ کا تعلق مقام اعلی سے ہوتا ہے ان میں خواہشات کی آگ بج جاتی ہے ان کے بتون علم سریح سے معمور ہو جاتے ہیں اور آخرت ان پر منکشف ہو جاتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے صدیق عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا من ارادانی وجہ فل ینزربی بکر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روئے زمین پر میت کو چلتا پھرتا دیکھے وہ ابو بکر کو دیکھ لے کہ وہ زمین میں ایک چلتی پھرتی میت ہیں اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کو وہ روحانی علم حاصل ہو چکا تھا جو عام مومنین کو مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں وارد ہے فقش نہ ان کا غکا فبس حدید پارا چھبس سورہ قاف ہم نے تم سے تمہارے پردے کو ہٹا دیا ہے کیونکہ آج کے دن تمہاری نظر لوہے کی طرح تیز ہے پس جو ارباب نہایات ہیں ان کی خواہشیں مردہ ہیں اور ان کی ارواح آزاد ہیں شیخ یاہیا بن مواد راضی رحمت اللہ علیہ نے عارف کی تعریف اس طرح کی ہے شیخ بن معد رازی قدر سے جب عارف کی تعریف دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا ایسا شخص عارف ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے لیکن اس میت میں بھی ان سے جدا ہے عارف کی تعریف آپ نے ایک بار اس طرح بھی کی ہے کہ وہ ایک بندہ جو دوسرے سے الگ ہو گیا ابدا دا فیان وہ لوگ جو ارباب الحایات ہیں حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہیں وہ بظاہر مقررہ زندگی ان کے راستے میں حائل ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کو مخلوق میں اپنا لشکری بنا دیا ہے شیخ بنون مصری قدسرح فرماتے ہیں کہ عارف باللہ کے تین علامات علامتیں ہیں یہ تین باتیں اس میں موجود ہونا چاہیے پہلا ان کا نور معرفت ان کے ورا و پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھائے دوسرا ان کے علم باطنی کے معتقدات ان کے احوالِ ظاہری میں کسی قسم کا نقص پیدا نہ کریں تیسرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کثرت اور کرامتوں کی بہتات اللہ تعالیٰ کی محرمات کی پردہ پوشی کی حد تک پر ان کو آمادہ نہ کرے یعنی کثرت نعم اور کرامات پر نازاں ہو کر وہ آلودہ ایسی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محرمات سے اسی طرح گریزاں رہتے ہیں اور آلودہ ایسی ہو کر محرمات کی پردہ دری نہیں کرتے بلکہ ارباب الحایات کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ جس قدر ازدیاد نعمت ہوتا ہے اتنی ہی ان کی بندگی اور عبودیت میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ادول علی المؤمنین آئزن علی کافرین وہ مومنین کے سامنے حد سے زیادہ متوازوں ہیں لیکن کافروں کے سامنے بہت ہی زیادہ معزز ہیں یہ حضرات اپنی خواہشات کی کامیابیوں پر شکر خالق بجا لاتے ہیں کبھی اپنے نفوس کو خواہشات سے اس طرح بھلاوا دیتے ہیں جس طرح کسی بچے کو کچھ دے کر بہلا دیا جاتا ہے اور کوئی چیز اس کو تحفے میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بہل جائے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس چونکہ ان کا مقہور اور ان کے زیر سیاست ہوتا ہے لہٰذا یہ اس کے ساتھ لطف و مدارہ سے پیش آتے ہیں کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ اپنے نفوس کو خواہشات سے بالکل روک دیتے ہیں تاکہ انبیاء علیہم السلام کی پیروی ہو سکے کہ امبیا علیہ السلام نے دنیاوی خواہشات کو بہت ہی کم اختیار کیا ہے شیخ یاہیا بن معد رازی قدر فرماتے ہیں دنیا عروس تتلب ہے مش تتحل اخر دنیا ایک دلہن ہے جسے اس کو سنوارنے والی مساتا طلب کر رہی ہے لیکن زاہد اور خدا دوست اس کی صورت بگاڑ کر اس کے بال کھسوٹ کر اس کا لباس تار تار کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے بلکہ عارف باللہ تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور اپنے آقا کے کاموں میں لگا رہتا ہے با کمال منتحی کون ہے منزل سلوک میں ایک منتحی با کمال بھی سیاست نفس، سے منائے خواہشات کثرت سوم سے زیادہ لطف اندوزی قیام اللیل اور گناگو امور خیر کے عمل سے بے نیاز نہیں رہ سکتا مخلوق کا یہ خیال غلط ہے کہ منطی با کمال کے لیے کثرت عبادات و نوافل کی ادائیگی ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے لذت طلبی اور خواہش دوستی پر کوئی قدغن ہے ایسا خیال کرنا غلط ہے ایسی خطا اور غلطی سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ عارف معرفت سے محجوب ہو جاتا ہے بلکہ اس کی ترقی عرفان بھی رک جاتی ہے یہ نظریہ اس طرح ظہور میں آیا کہ جب کچھ عرفا نے یہ دیکھا کہ ان امور سے نہ تو ان میں کساوت قلب پیدا ہوئی اور نہ کوئی حجاب آڑے آیا تو اس کی طرف مزید مائل ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ صرف ادائے فرائض پر کانے ہو کر رہ گئے اور انہوں نے اپنے عقل و شرب کا دائرہ اور وسیع کر دیا اور اس کے بعد ان میں جو کچھ ان روحانی پایا جاتا ہے یہ ان کے ان کے افعال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ان کے اس سکر احوال کا نتیجہ ہے جس پر وہ اس سے قبل فائز تھے اور وہ نور حال میں مقید ہیں اور بھی کلیتن وہ نور حق سے مستخلص یعنی رہائی یافتہ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ جو کوئی نور حال سے کلیتاً وارستہ ہو کر نور حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس راستے یعنی حال سے دور ہو جاتا ہے اور عام مومنین کی حالت ظاہری پر لوٹ آتا ہے اور انہی کی طرح اظہار عبودیت کرتا روزہ نماز اور دوسرے نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ راستے سے ایزا پہنچانے والی چیزوں کو اٹھاتا ہے ہر ایک نیک کام کی طرف نیک بندوں کی طرح مصروف ہو جاتا ہے اور عوام مومنین کی اس صورتحال پر لوٹ آنے سے نہ ان میں ناگواری پیدا ہوتی ہے اور نہ امور خبر کے انجام دینے سے تکبر اور بڑائی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے چونکہ اس کا پاکیزہ اور مذکی نفس اس کا متی و منقاد ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھار وہ اس کی خواہش ازرو لطف و مدارہ پوری کر دیتا ہے اور کبھی اس کی خواہشات سے اس کو خواہشات سے روک بھی دیتا ہے جبکہ اس میں نفس کی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے اس حال کو ایک بچے کی حالت سمجھنا چاہیے کہ کبھی تو اس کی خواہشات اس طرح پوری ہوتی ہے کہ وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور کبھی بچے کی خواہشات کے پورا کرنے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ اس کی طبیعت میں بگاڑ پیدا نہ ہو اس لیے کہ جبلت کی اصلاح یا اس کا قلا علم کی سیاست ہی سے ہوتا ہے بس جب تک یہ جبلت باقی ہے سیاست علم کی ضرورت ہے یہ ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے جو ایک منتحق کو نہایا کے حال میں پیش آتا ہے جس کے دخول وقوس ہے اس کی ترقی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پس اخذ و ترک کے معاملے میں اینان اختیار منتہا کے ہاتھ میں ہے خواہ ترک کرے خواہ اختیار کرے اعمال و حضوص کا اخذ و ترک منتحیہ سلوک کو جس طرح بھی اعمال و حضوص کے اخذ اور ترک کی ضرورت پیش آتی ہے چنانچہ کبھی وہ ایک صادق کو مخلص بندے کی طرح اعمال ہے یعنی نوافل وغیرہ اور دوسرے امور خیر میں مشغول رہتا ہے اور کبھی نفس کی مروت کی خاطر زیادت اعمال کو چھوڑ کر حضوظ و مطالبات نفس کو پورا کرتا ہے اور کبھی حسن سیاست سے کام لیتے ہوئے ان خواہشات سے نفس کو روک دیتا ہے بس وہ اس بارے میں کلی اختیار رکھتا ہے بس جو کوئی حضوص کو ترک کر دے بس وہ پورے طور پر زاہد تارک ہے جو کوئی خواہشات کے پورا کرنے میں نفس کو پوری پوری ڈھیل دے دے وہ پورا راغب یا دنیا دوست ہے لیکن منتحی سالک حد اعتدال پر گامزن ہوتا ہے وہ افراد و تفرید سے بچ کر اعتدال پر چلتا ہے اگر کسی منتحی سالک کو نہایات کی بعض صورتوں میں لوٹنا پڑے جن سے وہ گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے اور وہ زاہد و زہد کی منزل پر آ جائے تو وہ روحانی حال کا پابند ہو کر اختیار کو ترک کر دیتا ہے پھر ترک و اختیار اس کے بس کی بات نہیں رہتی اس وقت تارک الختیال اختیار حال سے مقید ہو کر فیل الہی کا پابند ہوتا ہے جس طرح ایک ذاہر کہ وہ تارک الاختیار ہے جو ترک سے مقید ہے یعنی ترک پر مجبور ہے اسی طرح زاہد فہد اختیار میں بھی اس اخذ و اختیار میں مشیت الہی کا پابند ہے جب حال نہایت پر کسی کو استقامت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اخذ و ترک کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے کبھی وہ ترک پر عمل پیرا ہوتا ہے اور کبھی اخذ پر کاربند ہوتا ہے اور یہ دونوں صورتیں اللہ تعالی کے اختیار سے ہوتی ہیں سالک منتحی کا اس میں کچھ اختیار نہیں ہوتا چنانچہ میں نافلہ یعنی نفلی روزے اور نماز نافلہ کی کبھی پابندی کرتا ہے اور کبھی پابندی نہیں کرتا یعنی کبھی نفس کے آرام کی خاطر چھوڑ دیتا ہے بہرحال دونوں حالتوں کے اختیار کرنے میں وہ درست کار اور صحیح ہے اور کا نام نہایت ال نہایت ہے اور یہ صحیح حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کے حال والا منزلت سے مشابہ ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تمام رات عبادت میں بسر فرماتے تھے اور کبھی رات کے کچھ حصے میں مصروف عبادت رہتے تھے اسی طرح غیر رمضان میں آپ مہینے کے کچھ دنوں کے روزے رکھتے تھے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے اور اپنے نفس کی ضروریات بھی پوری فرماتے تھے اسی بنا پر جب ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ نہ کہ میں گوشت نہ کھاؤں تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو گوشت کھاتا ہوں اور مجھے گوشت پسند ہے اگر میں اپنے رب سے خواش کروں کہ وہ مجھے ہر روز گوشت کھلائے تو وہ ضرور مجھے کھلائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کو اس امر میں کلی طور پر اختیار حاصل تھا یعنی آپ پسند فرمائیں تو گوشت تناول فرمائیں اور پسند فرمائیں تو استعمال ترک فرما دیں مگر خود آپ نے اپنی مرضی مبارک سے گوشت کھانا ترک فرما دیا تھا کچھ لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یعنی گوشت تناول فرمایا ہے اور ترک استعمال بھی کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اشارے یعنی صاحب شریعت تھے اگر ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ صورت میں آپ کے ترک و اختیار کی اتباع ضروری نہیں تو یہ محض جہالت ہوگی اس لیے کہ سلسلے میں رخصت صرف آپ کے ارشاد گرامی کی حد تک ہے اسی طرح عظیمت کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے فیل کی اتباع کی جائے بس حضور والا کے قول و فیل میں ارباب ہمت اور راحت طلب حضرات دونوں کے لیے دلیل موجود ہے دونوں نصب العین رکھنے والے حضرات کے لیے ہے ارباب عزائم اور ارباب رخصت کے لیے دلیل وہ ارباب حق جو درجۂ نہایت پر فائز ہیں ان کا حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال اقدس سے مشابہ ہے کہ حضور والا کی طرح وہ بھی مخلوق کی طرف بلاتے ہیں بس اس صورت میں جس امر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا ان کو بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے یعنی ان کے لیے شایان اعتماد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری اور قیام لیل اور نفلی روزوں کی غرض و غایت یہ تھی کہ یا تو امت اس کی پیروی کرے یا محض اپنی ذات گرامی کو مضبوط مزید فیضیاب بنائیں بس اگر آپ کا مقصود اس سے یہ تھا کہ اس عمر میں آپ کی اقتدا کی جائے تو منتحی کے لیے اس کی اقتدا ضروری ہے اور اگر مزید فیضیابی مقصود تھا تو صورت میں بھی اسی مقصد کے حصول کے لیے اقتدا ضروری ہے اس سلسلے میں صحیح صورت حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل اور نفلی روزوں پر محض اس لیے عمل نہیں فرمایا فرماتے تھے کہ امتی آپ کی پیروی کریں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا مقصود یہ بھی تھا کہ آپ مزید فیض و برکت حاصل فرمائیں اس سے قبل ہم تہذیب جبلت کے سلسلے میں یہ بیان کر چکے ہیں ایک عجیب و غریب راز اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا و ابو درب کا حت یا یقین آپ اپنے رب کی عبادت نفس بعض پسی تک فرماتے رہیے بے شک آپ نے اس طرح بارگاہی سے استمداد حاصل فرمائی اور اس کے کرم کے دروازے پر دستک دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزید فضل و کرم کے حاجت مند اور اس کے لطف مزید سے مستغنی نہیں تھے اس میں ایک عجیب و غریب راز ہے اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نفس انسانی کے رابطے کی بنا پر مخلوق کو حق کی طرف بلاتے تھے اگر مخلوق اور آپ کی ذات گرامی کے مابین یہ رابطہ جنسیہ نہ ہوتا تو نہ آپ کی ذات گرامی تک لوگوں کی رسائی ہوتی اور نہ لوگ آپ سے نفع اندوز ہو سکتے تھے از ظاہر ہے کہ آپ کے نفس طاہرہ اور امت کے نفوس کے درمیان ایسا رابطۂ تالیف موجود تھا جیسا کہ آپ کی روح طیبہ اور ارواہ امت کے مابین رابطۂ تالیف موجود ہے رابطۂ تالیف سے مراد یہ ہے کہ نفس بھی اسی طرح باہم وغیرہ معلوف ہیں جس طرح ارواح میں باہم دیگر پہلی پہل الفت قائم ہوئی تھی ہر روح کو اپنے نفس کے ساتھ ایک تالیف خاص حاصل ہے گویا تمام ارواح اور نفوس کے مابین سکون تالیف اور امتزاج واقع ہے یعنی الفت و محبت کے رشتے اور تعلقات تمام ارواح اور نفوس میں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ عمل پاک جو آپ بدور دوام فرماتے تھے وہ ذات خاص کی مزید صرف صفا اور امت کے تصفیہ نفوذ پر مبنی ہوتا تھا اس صورت میں آپ کی ذات خاص بقدر اخذ کر لیتی تھی اور جو کچھ اس کے سوا ہوتا تھا وہ نفوس امت کو پہنچ جاتا تھا اسی طرح جو ارباب انتہا ہیں ان کو اپنے رفقا کے ساتھ ایسی راہ پر گامزن ہونا چاہیے اور ان کو زیادت عبادت اور نوافل کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور لذت کوشی اور خواہشات نفس کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے بجز اس کے کہ وہ خواہش نفس کے لیے ضروری ہو یعنی بقائے نفس کے لیے اس کا بجا لانا ضروری ہو تب اس میں مصروف ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ اعتدال کا حق تائید ایزدی اور نور حکمت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا اور جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنا صحیح نمونہ پیش کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خلوت کے معاملات حق کے ساتھ درست اور صحیح ہوں تاکہ اس کی جلوت اس کی خلوت کا نمونہ بن جائے حت تکونا جلبت فی حمایتی خلوت حال صحیح جو کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے تمام اوقات خلوت ہی خلوت ہیں اور اس کی خلوت میں کوئی حجاب مانے نہیں ہے اس کے تمام اوقات اللہ کے ساتھ اور اللہ ہی کے لیے وقف ہیں اور اس میں کسی کمی کے وقوع کا امکان نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو اس حقیقت مزید کے سمجھنے کے لیے عقل و فہم عطا نہیں فرمایا بظاہر ان کا یہ حال روحانی درست ہے لیکن میں کوتاہی کا شائبہ ضرور موجود ہے کیونکہ وہ اپنی جبلت کی تعدیب و اصلاح نہیں کر سکے اور نہ صرف یہ کہ وہ تملیق کے اختیار کے راست سے نا آشنا ہے بلکہ وہ فروزاں پاکیزگی کے بیان سے بھی نا آشنا یعنی روحانی پاکیزگی کی درخشانی اور جلوہ آرائی سے بھی بے خبر ہیں بعض مشائق سے اس سلسلے میں بہت سے ایسے کلمات منقول ہیں جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے یعنی طالب حق ترد میں پڑ جاتا ہے مگر لوگ سنتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں اولا اور انسب یہ ہے کہ جو کچھ وہ سنے اس کی وضاحت کا بارگاہ الٰہی سے طالب ہو تاکہ بارگاہ الٰہی سے اس سلسلے میں راہ ثواب اس پر واضح ہو جائے کسی بزرگ سے کمالے معرفت کے سلسلے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جب انتشار اور گندگی دور ہو جائے اور احوال و مقامات یکساں اور درست ہو جائیں اور تمیز کا ہوش باقی نہ رہے تو اس کو کمال معرفت کہا جائے گا اسی طرح کے قول سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ کمالِ معرفت کی منزل پر جلوت و خلوت کا تمیز باقی نہیں رہتا اور عمل کرنے اور عمل نہ کرنے کا فرق بھی مٹ جاتا ہے اس قولِ بالا سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قائل نے اپنے قول سے کوئی خاص معنی مراد لیے ہیں یعنی یہ کہ حص معرفت میں احوال میں سے کسی حال میں بھی متغیر نہیں ہوتا یعنی تمام اے روحانی احوال یک رہتے ہیں یہی صحیح اور درست ہے کہ حز معرفت تبدیل نہیں ہوتا اور نہ اس کو فرق اور تمیز کرنے کی حاجت پیش آتی ہے اور اس میں تمام روحانی احوال برابر ہوتے ہیں ہاں حز مرید ضرور بدلتا ہے اور تمیز اور فرق کا محتاج ہے اور یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ مذکورہ بالا قول کے منافی نہیں ہے عارفوں کی حاجت شیخ محمد بن فضل سے دریافت کیا گیا کہ عارفوں کو کس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے انہوں نے فرمایا کہ ان کو ایک ایسی فضیلت کی احتیاج ہے جو تمامی محاسن کو مکمل کر دے اور وہ خصلت ہے استقامت چنانچہ جو فرد معرفت میں درجۂ کمال پر ہوتا ہے اس میں استقامت بھی بدرجائے عتم ہوتی ہے چنانچہ ارباب میں نح... نح... نح... میں استقامت بدرجائے کمال ہوتی ہے بندہ یعنی مرید کا ابتدائی حال میں اعمال سے مواخذہ کیا جاتا ہے اور وہ احوال سے محجوب ہوتا ہے اور جب وہ درمیانی درجہ اور منزل پر پہنچ جاتا ہے تو احوال کے توسط سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن اور اعمال سے محجوب ہو جاتا ہے اور مرتبہ نہایت میں نہ وہ اعمال اس کے احوال کا حجاب بنتے ہیں اور نہ احوال اس کے اعمال کے حجاب کا موجب ہوتے ہیں یعنی اعمال و احوال کے حجاب سے نکل آتا ہے اور یہ اللہ تعالی کا بڑا ہی فضل ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نہایت کے سلسلے میں ارشاد حضرت جنید بغدادی رحمتہ علیہ سے نہایت کے سلسلے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا آغاز کی طرف لوٹ جانا نہایت ہے بعض حضرات نے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ قدس رہو کے اس قول کی تشریح میں کہا ہے کہ مرید ابتدا میں یعنی آغاز سلوک میں جہل میں مبتلا تھا اس کے بعد اس کو معرفت کا حصول ہوا اور اس کے بعد وہ پھر تحیر و جہل کی منزل پر آ گیا اس کی مثال ایک بچے سے دی جا سکتی ہے کہ ابتدا میں نادانی پھر علم اور پھر جوہل جیسا کہ باری تعلی کا ارشاد ہے تاکہ علم کے بعد وہ کچھ اور نہ جان سکے لکیلا یا علم بید علم شیا ایک اور بزرگ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے آرف الخل بشد تہ فی میں سب سے زیادہ صاحب معرفت وہ say جو اس کے بارے میں سب سے زیادہ متحیر ہو اس قول کا بھی وہی مفہوم ہے جو اس سے قبل ہم بیان کر چکے ہیں یعنی اعمال سے آغاز کرتا ہے پھر وہ ترقی کر کے احوال تک پہنچتا ہے پھر آمال و احوال دونوں کو وہ جمع کر لیتا ہے اور یہ آخری منزل اور مرتبہ منتحی المراد کا ہوتا ہے جو محبوبین کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اور بارگاہ الہی کی جانب اس کی روح کی کشش ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ اپنے قلب کو اپنا متی بناتا ہے اور قلب و نفس کو تابع بناتا ہے اور نفس جسم کو اپنا تابع بنا لیتی ہے اس طرح وہ پورے طور پر قائمن باللہ ہو کر باری تعالی کے حضور میں سجداری ہو جاتا ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سجدہ لك سوادی و خیالی میرا خیال اور میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وللہ یسجد من في السماوات والاردی طوعا وکرھا وظلالهم بالغدو والآصال جو بھی زمین و آسمان میں ہیں وہ بخوشی خاطر اور بدلنا خواہستہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے حضور میں سجدہ ریز سے یہ زلال یعنی سائے اجسام ہیں جو ارواح کی سجدہ ریزی کے ساتھ ساتھ سجدہ کنا ہیں اور پھر محبت کی روح ان کے تمام اجزاء یعنی ہر ایک جسم میں سرایت کر جاتی ہے بس وہ تمام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متمتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور محبت او ورا کے ساتھ اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم اور لطف امین سے مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے ہمارے شیخ محترم ابو نجیب سہروردی رحمتہ اللہ قدرہ نے باسناد مشایخ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے پس اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو پس حضرت جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام آسمانوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے اے ساکنان افلاق تم بھی سے محبت کرو پس تمام اہل سماوات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے وہ زمین پر بھی مقبول ہو جاتے ہیں وہ بلعین ولاسمت و وتمت بحمده المعيد والمبدي كتاب اوارف المعارف الامام السهروردي ترجمه اوارف المعارف اس قلم بنداي ناچيز شمس بريلوي ابن حضرت عبد الحسن صديقي نور الله مرقده تمام گشت یہاں کتاب عوارف المعارف جو کہ امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ جو کہ شمس بریلوی نے کیا ہے اس کا اختتام ہوتا ہے الحمد رب العالمین وصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء اولمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علا علیہ اجمعین برہمت کا یا ارحم الراحمین